السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرت بلام مفتی صاحب جناب محسن علین بھائی اور سبھی حاضرین اس نوری محفل کے جناب ہمارے محسم لاہوری بھائی نے حضرت صاحب آپ کی خدمت میں بہت ہی موتبانہ سلام عرض کیا ہے لاہوری بھائی کی طرف سے آپ کو اور سبھی حاضرین محفل کو سلام اور لاہوری بھائی نے حضرت صاحب کی خدمت میں جو ہے مبارکباد بھی پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے حضرت صاحب سے یاب اللہ تعالیٰ فرما دیا اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت المفی صاحب کو صحت آمین, آمین. لاہوری بھائی کا سوال ہے حضرت صاحب کہ اگر ایک شخص اگر کوئی شخص جو ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یعنی تعلیم مکمل ہو گئی اس کے بعد جو ہے کئی سال جو ہے وہ قرآن پاک کھول کر نہیں پڑتا حت کے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو سنا یہ ہے کہ ایسا شخص قیامت کے دن اندھا اٹھے گا تو کیا واقعی ایسا ہے یا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے براہ کرم اس بارے میں بتا دیں جزاک اللہ خیر جی شکریہ منیر بھائی سونا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آکا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاعر سنایا کہ میں تم میں سے کسی سے یہ نہ سنوں کہ میں قرآن کی یہ سورج یاد کی تھی اور میں بھول گیا یہ بہت بڑی بدبختی ہے قرآن پڑھنے کے بعد بھول جانا یقیناً جو قرآن پڑھنے کے بعد بھول گیا تو ٹھہرے گا اللہ کی رحمت بھی اس کے لیے ہے لیکن بہرحال اس نے بہت ہی برا کام کیا ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے قرآن پاک کو پڑھ کر اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے قرآن پاک کو بھولنا بہت بڑی بدبختی ہے اللہ کرے کہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ہم میرے بھائی عمل کرتے رہیں تو یقیناً نہیں بھولیں گے لیکن چونکہ ہم نے معاذ اللہ قرآن کو ایک صرف ایسی کتاب سمجھ لیا ہے کہ جو صرف چند منٹ کے لیے بطور برکت پڑی جاتی ہے اس کا ہماری زندگی کے ساتھ نئے دور کے ساتھ کوئی کنس جو ہے وہ نہیں ہے یہ ہماری بہت بڑی بد قسمتی ہے قرآن قیامت تک کے لیے بزل ہوا ہے اور آج کے سوالوں کا جواب جو قیامت تک سوال پیدا ہوں گے سوالوں کا جواب قرآن میں موجود ہے اللہ کرے کہ ہم قرآن کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں وہ معذرت سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اور یہ اصل میں یہ وجہ بھی اس لیے بن گئی کہ ہم لوگوں کو ایک قرآن کی طرف تو بلایا گیا دوسرے قرآن سے دور کرنے کی کوشش کر دی گئی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے کتنی خوبصورت بات کی تھی کہ میرا عشق و مستی میں وہی, وہی آخر وہی یا قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی بہا تو اگر ان دونوں چیزوں کو ساتھ آ سکتے تو آج ہم پر یہ حال نہ ہوتا اگر تم نے قرآن کو نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ تمہیں زمانے نہ زمانے نے نہ دکھایا ہوتا تو اپنی تو یہی ایک الحمدللہ للہ ہے یہی آرزو ہے کہ تعلیم میں قرآن عام ہو جائے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام ہو جائے اللہ کرے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سدے مسلمان اس قرآن کو تھام لیں اور اس کو یاد کریں اور اس کو پڑھیں اس پر عمل کریں قرآن کو نہ پڑھنا بد بختی پڑھ کر بھول جانا یہ بھی بہت بڑی بدبختی ہے